سمیا نہیں کھلے گنگی مطلب اس کا واقبل کے ساتھ رب دیے گئے کہ پہلے کفار کی موالات شروع کر دیا کفار کے ساتھ آپ نے گاڑی نہیں لگانی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس کے ساتھ یاری لگائیں اس میں آجا رہی ہے. اللہ کے ساتھ اور اس کے بات نہیں ہے میری جی؟ ایک انداز ہے اس کا عنوان ہے شوقر من اس میں ہے دی زبان اللہ نے ہم دو سنا کے باش دل دیا اپنے لیے اور زبان کے واشتے اللہ نے یہ زبان کیوں دی ہے ہم دو سنا کے لیے اور دل کیوں دیا ہے کہ اپنی محبت ڈالے اللہ ہمارے دل میں اور مستفا محبت ڈالے شیر چھپ چکے ہیں وہ آپ کے بھتیجے نے نہیں دیے یہ میرے اشعار سارے چھپ چکے ہیں کتاب آپ کو نہیں ملی لے لو اسے شادی کے کانگ سے پکڑ کے لے لو سمجھے جی تو زبان اللہ نے گون دیا ہے ہم دو سنا کے بعد دل گون دیا ہے تاکہ اس کی محبت ہو اور اس کے بابو کی محبت او دی زبان اللہ نے حمد و صلاح کے واسطے دل دیا اپنے لیے اور کے واسطے آگے بول سوال ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو یاری نہ لگائیں کس کے ساتھ یاری لگائیں تو جواب یا اللہ کے ساتھ اور اس کے قصور کے ساتھ ان آیات کا شان روح کچھ یہ ہے کہ وہ عیسائی سے نا مناظرہ کرنے آئے حضرت نے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کیوں کرتے ہو تو معبود تو نہیں ہے انہوں نے جواب دیا ہم عیسی علیہ السلام کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے محبت پیدا ہو کیا اللہ سے محبت پیدا ہو یہ ٹھیک ہے کوئی شعر کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آج نازل فرمائی کہ آپ ان یہ کہو کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں تو میری اتباق کرو میں خاتم مل کس کی اتباع کرو میری محمد عربی کی اتفاق کرو پھر تم صرف محب نہیں بنو گے وہ ابتصاد خدا کے محبوب بھی بن جاؤ گے وہ ابتصاد کیا بن جاؤ گے محبوب بھی بن جاؤ گے یہ تو تھا راہ اب ہے حکم اتباع رسول کو لین کون کے نیچے لکھو حکم اتباع رسول حضور ابتباق کو میں آپ فرما دیجئے اگر ہو تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو علیہ السلام کی پوجا چھوڑو اور تبھی نہیں اس کی طباع کرو یوہ کو مدد ثمرہ ابتباق اتباع کا ثمرہ یہ ہوگا کہ خود خدا تمہارے ساتھ محبت رکھے گی اللہ کے معبوب بن جاؤ محبت رکھے گا تمہارے ساتھ اللہ اور بخش دے گا بخش تمہارے گنا تمہارے اور اللہ کو اللہ رسول وہی چیز آپ فرمادی جیار کے رسول کی فصر اللہ تعالی محبت ان اللہ آدم. تمہید, تمہید قصہ مریم و عیسائی علیہ وسلام تمہید قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام دیب مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تمہید ہے قصہ گیا رہا یہ تمہید ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا نبوت کے لیے آدم کو نو کو آل ابراہیم کو علیہ عمران عال عمران کا بھی ذکر آئے گا المیر تمام جہان فی میرے آکا علی ابراہیم داخل ہے یا نہیں ضروریات یہاں سے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے منتخب رسول ضرور ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں بابود نہیں اللہ کے بندے ہیں محبود کیونکہ اللہ تعالی معبود ہیں اللہ نے نہ کسی کو جنا اور نہ اللہ تعالی کسی سے جنا دیا خدا کی اولاد ہے باپ دادے ہیں پر میں ضروریت ہوں باپ بھائی تو اولادیں ہیں یہ جتنے نبی ہیں ایک دوسرے کی کیا ہیں اولاد ہیں یہ باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں تو ان کی اولاد بیٹے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں تو جو ایک دوسرے کی اولاد ہوں وہ معبول بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے پر میں ضروریاں ہوا بعض باپ اس کا معنی آسان لکھو جو اولاد تھے ایک دوسرے کی یہ انبیاء ایک دوسرے کی اولاد تھے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی یہ وقت سرمانہ لکھ لیا نا باقی ترکیب اس کی یہ ہے کہ ضروری بدل بن رہا ہے پھر سے اعلیٰ ابراہیم اعلیٰ عمران یہ اعلی ابراہیم آل عمران آل آل کیا ہیں یعنی اولاد ہیں یہ بعض ان کے کیس سے ہیں بعض باقی سمیع والیم یہ ہیں یا اللہ ہے اللہ سمیون علی سمیر علی ملا کے ساتھ یہ تمہید تھی قصا ہے مریم عیشہ تھی آپ خود کس کا لیا گیز دی؟ کال عمران, عمران قسم مریم عیشہ علیہ السلام حضرت عمران کی بیوی تھی وہ بیٹھ کی ہوئی تھی اس کا نام تھا ہننا ہن جو ہے جین والی ہار ہنہ عمران کی بیوی جو بیوی مریم کی اماں تھی ایک دن درخت کے نیچے بیٹھ کے ہوئی تھی کیا دیکھا کہ درخت کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بچہ ہے تو بچے کو وہ چوک دے رہا ہے چوک جانتے ہو نا وہ پرندہ پھر بچے کے منہ میں منہ ڈالتا ہے چوک دیتا ہے خوراک انہیں کے چیچی چیچی چی چی کر رہا ہے بی پی نے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا عرض کیا مولا کہ دیکھو ترندے کو کیا دیا ہے اولاد دی ہے یہ اس کو خوراک کھلا رہا ہے مجھے اس بھی اولاد ہوئی ہے بی بی نے منت باندھ بی بی پی نے کہ اگر میرا بیٹا ہوا اللہ کی نظر مانی تو اس کو میں پید المقدس کے لیے وقت کروں گی وہاں پڑھے گا تو کا حافظ بن جائے گا پھر امامت کرائے گا یا خدمت کرے گا پید المقدس کی خدا کے گھر کا خادم بنے گا تم بھی خدا کے گھروں کے خادم بنو گے یا نہیں ہاں یہی سوچ خدا کی قدرت بی, بی کا ارادہ تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہو لیکن کیا پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی مریم اس کا نام رکھا گیا دیکھو اس کالت عمران جب عرض کیا عمران کی عورت نے رب اندی نظر تو لاتا بے شک میں نے منت مانی ہے واسطے تیرے میرے محترم مختصر مانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خبر جب پھیلی ہو تو حسر کا فائدہ دیتی ہے خبر پھیلی کس کا فائدہ دیتی ہے کہ دیکھو انہ کا یا اسم ہے نا نظر تو لاتا اس لاتا خبریں انہیں جملہ پھیلیا ہے تو کس کا فائدہ دیتی گی حصر کا بک میں لکھا ہوا تو منت صرف کس کی ہونی چاہیے اللہ کی ہونی چاہیے آج کل عورتیں پیر کی منت مانتی ہیں کس کی شاہ باد بیٹا دے, دے. سید شاہ بخاری رحمت اللہ رہے فرماتے تھے کہ میں ایک بزرگ کی قبر پہ گیا تو وہاں عورت بیٹھی تھی مرغا لیے ہوئے مرغا جانتے ہو نا ہم اس کو کپ کوڑ کہتے ہیں مرغا بیٹھ تھی تو ایسے مرغے کو پکڑ کے ایسے کرتی تھی لے کڑ دے پت لے کپ کوڑ دے پتوڑ پیر کو کہہ رہی تھی لے لیڑے دے پیر ہو رہا ہے بغیر کے پیری رشوت کاس کس کی منت مانی اللہ بے شک منت مانی ہے میں نے خاص تیرے اس بچے کی جس کی بتنی میرے پیٹ میں ہے ماں کے نیچے لکھو بچہ اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے محرا رنگ دراہ لے کے وہ آزاد کیا جائے گا کس سے آزاد دنیاوی کاموں سے کیا دنیاوی کاموں سے میں آزاد کر دوں گی کس کا خادم بنے گا تیرے گھر کے پیدلوں پر در قبول کر مجھ سے بے شک تو ہی تو سمجھ ہے قلما واضح کہا بس جب جنا اس کو تو کہنے لگی اے پروردگار میرے بے شک میں نے جنا ہے اس کو کیا منڈا یہ تو منڈاس ہے میرا خیال کیا تھا مطلب مریم کی اماں ہے ایک وری کامل کی بیوی بی ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی ہے اور مریم ماں کی نا اشارۂ سلام دی تو ماں کی ماں کیا ہوتی ہے نبی کی نانی ہے اس کے افتار میں کچھ ہے وہ مانتی کیا ہے بیٹا لیکن پیدا کیوں ہوتی ہے بیٹی ایک پیر صاحب تھے ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ تعویذ دو بیٹا پیدا ہو تعویذ دے دیتے اگر بیٹا پیدا ہوا تو پیر صاحب کہتے ہیں دیکھو اے مجھے دے دو کوئی کوئی بکرا شکرا دے دو یا اونٹ دے دو یا پیسے دے دو میرے تعویذ سے کیا پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا پھر تعویذ کھولتے دیکھو تعویذ میں لکھا ہوا ہے لڑکا نہ لڑکی یعنی کیا پیدا ہوگا لڑکا پیدا ہوا نہ لڑکی اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو آ جاتے واہ پیر صاحب ہم نے تو لڑکا مانگا تھا آپ نے لڑکی دیو تو پیر کے اسٹارٹ میں نے کچھ لکھ تھا تعویذ لڑکا نہ لڑکی پہلے نہ, لگا تھا, نہ, لگا دیا؟ لڑکے کی لڑکا نہ لڑکی لے دی دی دیا تمہنی. اور اگر کچھ ہی نہ پیدا ہوتا تو آپ کو لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی تا. تو تعویر کا ڈنگ تو میں نے بتا دیا ہے آه. آه. لوگوں سے پھر پیسے <laughs> کٹور لے کے ہیں مت کرو بیچہ جی تو میں نے مانگا تھا بیٹا آ کیا کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جملہ موترا تھا میں دکھاؤں گا اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں نا اس نے تو بیٹا عام مانگا تھا یا نبی مانگا تھا لیکن میں نے ایسی بیٹی دی جو نبی کی ماں بننے والی تھی نبی کی ہاں جس کے سنگال نے بیٹا مانگا تھا میں نے جو بیٹی دی ہے اس کا شان شاند بیٹے سے کیا وائد ہے مریم کا سمجھے ولایات کیوں آخری درجے پہ تھی مریم کیوں کہ نبی کے بعد درجہ صدیقہ نہیں ہوتا صدیق کے بعد شہید کا بتا ہے نا تو اس لیے ولایات کا آخری درجہ کا ہے صدیق ہے اس کو برد نبی ہے تو مریم کو صدیقہ نہیں کہ امی ایشا گے کا کہتے ہیں کا ہے جو اس کو اوپر نبی کا درجہ ہوتا ہے درمیان دور اور کوئی درجہ نہیں دے بولتے بلّہ عالم جملہ موترزہ لکھو اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ساتھ اس کے بھی جنا بلائے سجا کرو کل ان شاخ اور نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا نہ تھا, تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا مثل سے مون ڈاس جو اس کا شان ایسے نہ ہو یہ ہے درمیان میں جملہ مو کر آگے غور فرمائیے واہ سما تو مریم کس کا آس پہ انی بذا تو درمیان میں اللہ کی کلام ہے اب کس کی کلام شروع ہوگی بیوی مریم کی واہ آج پا انی سما تو کا آپ کس پہ ہے انی بذا تو انصاف میں نے جنا کو من اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا کیا مریم آگے بی بی کلام ہے درمیان و اللہ علم سائی اللہ کے کلام ہے بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم مریم کا من آبدہ عبرانی زبان میں مریم کا من کیا ہے آبیدہ عباد اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ دے رہی آپ دیکھو بی بی صاحبہ مریم کو کس کی پناہ میں دے رہی ہے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے کسی پیر فقیر کی پناہ میں نہیں دے رہی سمجھے جی آج کل عورتیں مرد نو راشن بیٹھتے ہیں پیر کے اوپر جاتے ہیں نو راسن بیٹھتے ہیں وہ پیر کی پناہ میں آنے کے لیے ہی لیکن نو راتا جو بیٹھتے ہیں اور لے کے عزت ان کی معفول ہوتی ہے بے غیرت لوگ ہیں اپنی عزت کو تباہ کرتے ہیں ایک آدمی کہنے لگا کہ بھائی سید کی شان زیادی یا قرآن کی شان زیادہ سید قرآن کا مقابلہ کرتا ہے کیا سید کی شان زیادیہ قرآن کی شان زیادہ تو جواب دینے والا بڑا چالاک تھا اس نے کہا دیکھو بھائی قرآن کئی سال سے تمہارے گھر آئے قرآن نے کچھ كیا نت كی ہے نہیں سیاد تو دو چار دن بھر ٹہراؤ پتہ چل جائے گا تو سیاد دیا دیا قرآن جی. پتہ چل جائے گا بھگوان جو, جو ہوتے ہیں یہ پیر جوتے ہیں قبیض ہوتے ہیں پورے سمجھے بے شر میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے روتا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ماں کے پیٹ سے چھوٹا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو روتا ہے نا تو کیوں روتا ہے حضرت نے شیطان اس کو چوک لگاتے تصرف کرتا ہے لیکن مریم بھی معخوذ ہوئی اس کا بیٹا بھی اسے معفوز ہوئے آپ فرمائیں گے حضور کوئی متقل نے اپنا خود مستع ہوتا ہے کیا؟ تو کلنے کیا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے اور یہ استاد ہے چلو بات میں پر ناراض ہو جاتا ہے کہتا ہے بس اس جگہ سب بدماش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی تو بیٹھے ہوئے بدماش ہے پتا کپل ہا رب ہاتھ کبول بس قبول کی اور بی, بی کو مری پوس کے رب نے قبول اچھے پتھا. اصل قبول کرنے والے تو اللہ تعالی ہے نا ویسے بھائی بی بی ہنّا کو جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو کوئی سمجھدار ہوئی تو بیٹی کو لے گی کس کے پاس وہ بیت المقدس جو قدام تھے وہاں پہ امام مسجد تھے انفادین تھے ان کو مجاورینیں بیت المقدس کہتے تھے اللہ کے گھر کے مجاور ان کے پاس لے گئی کہ یہ میری منتھی تھی تو وہ بچیوں کو قبول کرتے تھے بیٹوں کو قبول کرتے تھے نروں کو بچیوں کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قبول کرنا ہے تو اصل قبول کرنے والے کون تھے اللہ تعالیٰ تھے لیکن پھر جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ اس بیٹی کی کفالت کون کرے نگرانی کون کرے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ میں نگرانی کروں کیونکہ حضرت عمران جو تھے نا ان کے بڑے امام گزرے تھے وہ بہت ہو گئے تھے بڑے بزرگ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ ایسے کرو الکا ہوا ہوگا اعلام ہوا, ہوا ہوگا کہ جن کلموں کے ساتھ تم لکھتے ہو نا تو کو یہ قلم کہاں ڈال دو دریا کے اندر ڈال دو تو جن کا قلم اس طرف بہ جائے وہ نہ جس کا قلم کسی بہاؤ کی طرح ہو جہاں سے پانی آ رہا ہے ادھر چڑھے وہی کفالت کرے چنانچہ قلم ڈالے گئے تو حضرت ذکر کا قلم ادھر اوپر چڑھا تو وہ کپیل بن گئے اور ان کا کفیل بننا اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ حضرت ذکر کے گھر ان کی کا تھی بی بی مریم کی کا تھی حالانکہ تو خالہ کی تربیت میں آ گئی خالوں کی تربیت میں آ گئی سمجھے تو پھر وہ بیت المقرض جیسے مسجد ہے نا ساتھ ساتھ بیت المقرض کے حجرے ہوتے تھے تو اس کے لیے ایک گجرا کا کر دیا گیا خالی کر دیا گیا بی صاحبہ وہاں رہتی خالہ بیاہ کے ملتی ان کو حضرت ذکری علیہ السلام بھی ان کا خیال کرتے تو ذکری علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ بے موسم بیوے رکھے ہیں دوسری دفعہ دیکھا تیسری دفعہ دیکھا اب سوال کیا کہ مریم موسم بھی نہیں ہے میگوں کی پھلوں کی اور تیرے پاس کہاں سے پھل آ جاتے ہیں بیوی مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ بحشتی خوراک بحشتی پھل مجھ کو مر رہا ہے اب بی بی مریم نبیہ تھی یا ولیہ تھی ولی نا اب ولی کے سامنے ایک چیز ہے خلاف عادت اس کو آپ کیا کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں تو کرامات اولیاء قرآن سے ثابت ہوگی یا نہیں جیسے انبیاء قرآن سے ثابت ہیں کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہوگئے دیکھو جی پس قبول کیا اس پر رابطے کے ساتھ قبول اچھے تھے اور بڑھایا اس کو بڑھانا اچھا اچھا بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مریم جو ہے نا جلدی جلدی بڑھتی گئی کیا بعض تصویروں میں تو ایسے لکھا ہوا ہے نا کہ ایک دن میں ایسے بڑھتی جیسے باقی بیٹے سال میں بڑھتے ہیں لیکن یہ ہیں اسرائیل بارہ وہ جلدی بڑھی آپ اتنی کہو گے اب ہموما اب احمن مبھنگ کا ہے نا بارہ جلدی جلدی بولو کپلا ذکریہ اور کفیل بنا دیا اس کا کس کو ذکریہ کون کے سفر ہوگی کلا داخلہ ذکری کرامت مریم لکھ لو کرامت مریم اب دیکھو نا کل لما کا لوگ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھا بار بار دیکھا جب ہی داخل ہوتا اس پر پریا ہجرے کے اندر یہاں محراب کا منہ ہجرا دے لیجیے پہلے زمانے میں جو ہجرے ہوتے تھے نا مسجدوں کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کہتے تھے محراب یہ محراب جو ہے نا یہ رواج پہلے نہیں تھا حضور کے زمانے میں آپ کے بات ہے سمجھے نہیں محراب کرنا گجرا ہے داخل ہوتا اس کے بعد محراب کے اندر گجرے میں پاتا نزدیک اس کے ریس کو قال یا مریم استباد ذکری زکری نے اس بات کو بعد خیال کیا استباع استباعد کا مانا کسی چیز کو بعد پیار کرنا کہنے لگا ہے مریم انا لا کہاں سے ہے تیرے لیے یہ رس پال فرمانے لگی وہ اللہ کے نام سے بے شک اللہ رس دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں بغیر حساب بغیر قیاس کے حساب کا کمن یا قیاس کرو اس لیے کہ ہمارا حق کا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر پل اپنی موسم میں آئے یا بغیر موسم میں پھل پھل اپنی مت لیکن وہاں پھل جو رہتا بے موسم کیا اس کے دعا زکری جب زکری نے یہ جواب سنا بیوی بی مریم سے تو وہاں دعا کے اللہ جیسے مریم کو بے موسم پھل دیا آپ फल مجھے بھی بے موسم پھل دو مجھ کو بھی اگرچہ میں بوڑھا ہوں میری بیوی بانج ہے ایک سو بیس سال سے پہنچ گئے تھے اب اولاد اولاد ایک پھل ہے نا تو موسم ہے اولاد ہی لیکن ہے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے مجھ کو بے موسم پھل دے اولاد دے دے مجھ کو پھل ہی ہے اسی مقام پہ پکارا زکری نے اپنے رب دیتا. تو ذکریہ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں جی اللہ کے نبی ہیں ذکر علیہ السلام تو اس کے باوجود بھی کس کو پکار رہے ہیں. جی خدا کو پکار رہے ہیں. اپنے آپ کو بیٹا نہیں دے رہے یہ کہتے ہیں جی پیرے جدا نام کرتے ہیں جی پیرے جدا. پیر دیتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ ڈوایا اللہ نے دوسرے سے دلوایا اللہ کی طرح نسبت ہو تو اللہ دیوایا اللہ نے کسی اور سے دی. پیرے دکھتا پیر نے خود دے دیا کہہ رہے نام رکھتے ہیں، نہیں رکھتے نہیں زکریہ نے اپنے رب کو کار ربری رب عرض کیا اے میرے پروردگار بخشو واسطے میرے اپنی طرف سے اولاد تھا بے پکاروں کو فناز عبد اجابت دعا اجابت دعا, دعا دعا اسی وقت قبول ہوگی پس پکارا اس کو جبریل نے ملائکہ ہے تو یہ جمع لیکن مفرد پر جمع کا اطلاع کیا جاتا ہے اعزاز کے لیے اس کے لیے اعزاز کے لیے کیونکہ جبریل سردار تھا نا پرشن واہ اب بھی ہے پس پکارا اس کو جبریل نے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے حجرے کے اندر کہ دو اعتماد ہیں ایک اعتماد کہ نماز پڑھ رہے تھے دوسرا اعتماد یا دو سلادمان دعا ہے یا نہیں ابھی دعا مانگ رہے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے دعا مانگ رہے تھے حجرے کے اندر یا نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے پکارا ان اللہ جو بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تو اس کو ساتھ جاہ جاتے اب جبریل نے کہا کہ اللہ نے تیرے لیے اولاد مقدر کیا ہے اور اس کا نام بھی اللہ نے کر رکھا ہے خود خود خدا نے رکھا ہے بے شک اللہ خوشخبری دے دوں شاہ جہاں جا, جا کے مصد کان واس نمبر اے واس نمبر اے جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا کالے اللہ واسط نمبر ایک ہے کالمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا یہاں کالے مت اللہ سے مراد کون ہے کون ہے ابھی پڑھا بڑا سارے سلام وہ اس لیے بی بی مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوا ہے ابھی تو آپ بھی چھوٹی ہے نا بی بی مریم ان کو بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ایک پیشین وہی کر دی گئی کیا پیشین وہی کر دی گئی کہ اے سکری تیرے یہاں کیا پیدا ہوگا بیٹا یاد یا. اور مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا عیسا اور اس کا لقب کیا ہوگا کالما اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کریں گے نا تو پہلے پہلے تصدیق ان کی کون کرے گا یاد یا کرے گا کون کرے گا یہ ان کو پہلے نبی مانے گا تو دونوں کے لیے بشارتیں بھی آ گئی تصدیق بھی آ گئی یہ بات سمجھ آئی ہے دیکھو بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تو اس کو یا مس بادش نمبر ایک لکھا ہے کہ تصدیق کرے گا اللہ کی یوں مانا کرنا کہ من منع نہ کرنا کہ تصدیق کرے گا کس کی ہاں کالے اللہ کے نیچے کیا لکھو مراد علیہ السلام ہے عیسا علیہ السلام کو کالے اللہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتایا ہے کل میں کون سے پیدا ہوئے بس سید یہ وش نمبر دو ہے کس کی واسطا ہے کس کی واسطا ہے یا سردار ہوگا بہ اور عورتوں سے رکنے والا ہوگا حصور مبارک کا ہے عورتوں سے رکنے والا ہوگا حضرت علیہ السلام کو عورتوں سے بالکل رغبت نہیں تھی خیال ہی نہیں جاتا تھا ان کا عورتوں کی طرح اس لیے حضرت یاحجہ نے شادی بھی نہیں کی تھی سمجھے حضرت یحیٰ نے شادی نہیں کی یہ سمجھ آ گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں یا نہیں یہ حضرت یاحجہ میں کمال عبادت تھا اور کرنا حضرت یاحجہ میں فقط کا تھا کمال عبادت اور تو نہیں کرتے تھے میرے حضرت کے اندر کمال عبادت کے ساتھ کمال معاشرت بھی تھا کمال عبادت کے ساتھ کیا کمال معاشرت بھی تھا ہاں عورتوں کے ساتھ کمال معاشرت اچھے طریقے سے نبھانا ان کے حقوق ادا کرنے ان کی تربیت کرنی تو حضرت جامع ہوئے نہیں وہاں صرف کمال عبادت ہے یہاں کمال عبادت گاہ ہے کیا؟ مالے با شکریہ عورتوں سے رکنے والا نمبر تین ہے نا نبی یا نمبر کتنی نبی ہوگا کام الیکون سے کال رب انا یقینی گلاب سوال از کیفیت سوال از کیفیت حضرت ذکر کو یہ تو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا پیدا ہونا ہے اب کیفیت سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں میری گھر والی بھی کہے ہے آیا ہماری حالت یہی رہے گی بڑھاپے کی یا میں نوجوان بن جاؤں گا کیا میں بھی نوجوان میری بیوی بھی نوجوان بن جائے اللہ نے فرمایا نہیں حالت تمہاری یہی رہے گی بوڑھے رہو گے اور میں تمہیں بچہ دوں گا یہ سوال ہے کیفیت لکھو کالا ارض کیا سکری نے اے رب میرے اناج پورن نہیں غلام کس کیفیت میں ہوگا واسطے میرے لڑکا حالانکہ کے تحقیق پہنچا مجھ کو بڑھاپا اور بیوی میری بانج ہے فرمایا المر و کزا لے کا سے پہلے الامر معذوب ہے معاملہ اسی طرح رہے گا تو بھی بوڑھا تیری بیوی بھی بوڑھی رہے گی المر و لے کا معاملہ اسی طرح رہے گا اللہ یا فل و اللہ مبتضا ہے یا خبر ہے اللہ طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے کال رب علی آیا مطالبہ علامت اب علامت کا مطالبہ کر رہے ہیں حضرت ذکریہ خوش ہو گئے نا کہ حضرت کوئی علامت بتائیے کہ اس سے میں معلوم کر لوں کہ میری بیوی کو کیا ہے عمل ہے میری بیوی کو کیا ہو گیا حمل ہو گیا خوشی ہوگی متارب علامت الفیائے رام میرے آیا. مقرر واسطے میرے کوئی کرم مقرر کرو واسطے میرے کوئی نشانی حمل کے اوپر کالا فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارے سے بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے خاموشی کا وہ ایسا روزہ رکھتے تھے کہ نہ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بولتے تو مطلب یہ ہے کہ تین دن تو روزہ رکھے گا حالانکہ محد کے تین اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ تو ہر کوئی رکھ دیتا ہے تین دن کا روزہ نہ پیے گا علامت وہ ہو جو اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو اس کے اپنے اختیار میں وہ عجیب علامت ہونی چاہیے تو ہماری تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تین دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی تین دن کے لیے تیری زبان تو بول نہیں سکے گا لوگوں کے ساتھ باقی نماز بھی پڑھے گا الحمدریف جو کچھ قرآن ہوتی تھی اس زمانے میں اللہ کا ذکر بھی کرے گا لوگوں کے ساتھ وہ نہیں بول سکے گا آگے ہیں تقریر بھی نہیں کر سکے گا خود خدا کا ذکر کرے گا اس بات پھر سمجھ لینا کہ کیا ہے آپ سمجھی بات یا نہیں دیکھو پر نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ تین دن مگر اشارے کے ساتھ اشارے کے ساتھ کرے گا جیسے پانی مانگتا ہے آدمی ایسے اشارہ کرتا ہے ہاں ایسے کرتا ہے نہیں پیسے کرتا ہے اوپر ہر شالے کرو آدم کلام اس طرح تھا آدمی کلام یہ گا تھا روزہ نہیں تھا اس طرح تھا ان کا اپنے اختیار میں تھا آدمی کلام کیا جی؟ تھا جی اس طرح تھا بیان القرآن اور روح المانی کا حوالہ لکھو نہ بات کر سکے گا تو لوگ ان ساتھ اللہ تین دن مگر لیکن بس کو رب کا ذکر کر سکیں گے یا نہیں ذکر پہ زبان چلے گی نواز میں چلے گی زبان اور ذکر دیکھ کر رب رابع بنے کا بہت اور تسبیح بیان کافی شام اور صبح شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواد خالق و کلّی شہید ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص مرحبا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 wwwshaheed